علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین فارن گرامین برادر ہیں سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب دعو و میں سے نمبر پانچ سو اٹھاسٹھ اڑسٹھ ابلک دو سو دس ہے پانچ سو آٹھ دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے درست تعداد تھے اور دو سو دس جو ہیں اراد فتح کا اور ریاض فتح میں ہم لوگ آصماء الحسنہ کے بعد میں آسما الحسنہ میں سے یا رحمان یا یا رحیم ان دو مقدس آصما الحسنہ کے توضی و تشریح کے بارے میں ہیں اس سلسلے میں کس ہمارا سلسلہ باس یہ چل تھا کہ الرحمٰن الرحیم قرآن مجید میں یہ قرآن مسجد میں جو ہے کال کے دس سالوں کو بتایا تھا الرحمٰن بسم اللہ رحمٰن الرحیم کی صورت میں ہی جو ہے الرحمن اور ایک سو چودہ مرتبہ قرآن باغ میں آیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن باغ میں الرحمٰن جو ہے ستاون مرتبہ اور الرحیم جو ہے چودہ مرتبہ قرآن باغ میں آیا ہے اور یہ اور الرحیم کا حوالہ جو ہے جو چودہ مرتبہ والے اور ستاون والا کتاب خصوصیات اعظما روشنا میں صفا نمبر اناسی پر ہے تو کل جو ہے قرآن آیات میں سے جو چند آیات میں آپ لوگوں کے جن میں الرحمٰن الرحیم رحمٰن کے سفحت رحم رحیم کا الگ آتے ہیں صرف الرحمن اور رحیم یا صرف رحمٰن جن آیات میں ہے ان میں سے کچھ آیات آپ لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یعنی جس کی توضیع جو ہے کل کے درس میں اور لوگوں کو ہو چکا تھا اس کے بعد آج کے درس جو ہے نمبر دو جو ہیں الحمدللہ رب العلم <souther> الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے حادث نمبر تین میں ہاں جی الرحمن الرحیم کے صورت میں جو ہے یہ مقدس عصم <الحمدللہ���> <الحمدللہ> دونوں اسم اس مبار شریف میں بھی آئے میں بسم اللہ کے صورت میں بھی آ گیا پھر دوبارہ تکرار ہوا الرحمن الرحیم دوبارہ یہ مقدس صفت اللہ تعالیٰ کے صفات کے طور پر جیسے ہاں جی آسماءِ صفات کے طور پر دوبارہ ذکر ہو گیا تو ساری تاریخیں الحمدللہ للہ رب الاری تاریخیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہیں اور الرحمن الرحیم جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ہاں جی سب سے بڑا مہمان اور نہایت رحمہ اللہ ہے اور رحمان الرحیم کی توجیحات تو آپ پہلے ہو گئی ہاں جی تو دوسری آیا جس میں رحمان الرحیم آیا ہاں تو وہ خوبصورش کی جو ہے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیا ہے الرحمن الرحیم دوسری آیت ہے ہاں جی قرآن پامی یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ جل جلال ال جو آسمائے ذاتی ہے اللہ کے تعالیٰ کی ذات کا نام ہے بردس اس کے صفات کے طور پر دوبارہ ذکر ہو گیا اس کے بعد تیسری آیت جو ہے ولاح کو ملا ہوا ہے جو لا اللہ الرحمٰن الرحیم اس عائد میں بھی دونوں دوبارہ ذکر ہو گیا یہ سورہ بغر نمبر ایک ہے ہاں جی وہ الحکم اللہ ہوا تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لا اللہ اللہ اس کے شبا کوئی محبود نہیں ہاں جی الرّحمن الرحیم وہ سب سے زیادہ ہاں جی اور سب سے بڑا مہربان اور ہمیشہ رحمت فرمانے والا ہے چونکہ یہ آپ لوگوں کو بار بار توجہ دے دی دیا رحمان جو اللہ تعالیٰ کے رحمت اس وسیع رحمت کا کو کہا جاتا ہے جو دوست دشمن سب کو شامل ہے مومن کافل سب کو شامل ہے الرحیم وہ سرحمت ہے خاصا کریں جو مومنوں کے ساتھ خاصے دنیا میں بھی اور آحر میں بھی یہ دوسری تیسری عادت تھی چوتھی آیت جس میں الرحمن اور رحیم قرآن پاک میں آیا دونوں یہ ساتھ آیا چوتھی آیت قالت انی آوز بالرحمن من کا ان کنتا تقیہ سر مریم عید نمبر اٹھارہ ہے ہاں یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حضور سامنے جب جیوری عامین جو ہیں حضرت عیسیٰ کی بشارت دینے کے لیے آیا تو اس وقت حضرت مریم نے یہ دعا فرمائی تھی چونکہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا مجھے سم ہو کے تو اس وجہ سے آپ تنہائی میں تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے رحمان کے حضور میں پناہ مانگا قالت دینی حضرت مریم نے کہیں انی بے شک میں آض و بے شک میں رحمان کے حضور میں پناہ مانگتے ہوں من کا تشید ہے یعنی تیرے شر سے ان کن تطاقی ہے چونکہ آپ نہیں جانتے تو یہ فرشہ ہے اس وجہ سے جو ہے میں تیرے شر سے اگر تو کسی شر کے ارادے سے آیا ہے تو اس سے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اللہ رحمان کے حضور میں پناہ مانتے ہوں ان کن تطاقیہ اگر تو متقی انسان ہے تو خوف کر اور جو ہے کسی قسم کی غلط ارادہ نہ کر کیونکہ نے اللہ رحمان کے حضور میں پناہ مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے یہ رحمان ہے ہاں جی تو سب سے زیادہ رحمتیں علامہ ممنوں کے ساتھ ہی ہیں تو یہ ہی چوتھی آیت فتح مریم سلام اللہ علیہ اللہ کے دعا میں آئی آپ نے خدائے رحمان کے حضور میں پناہ مانگی اس آیت سے واضح ہوا کہ انتہائی پریشان کن لمحات میں فرید رسی و پناہ دینے والا بھی اللہ الرحمان ہی ہے کیونکہ آپ جو انتہائی آپ تنہا تھی ہاں ایک بھی کچھ صحت مند جوان آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو لیکن یہ خاتون کے لیے بہت ہی حسن ایک پاک دامن جس کی پاکی پر قرآن نے سند دے دیا آ سند فر جا کے کہ آپ نے اپنے دامن کو پاک رکھی بول کے ہاں جی تو پھر جو ہے ایسے خاتون کے سامنے اجنبی مرد کھڑا ہو جائے ہاں جی وہ بھی خلوت میں بھی ہو تو یقیناً جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ہاں جی مشکل وقت انتہائی پریشانی کا وقت تھا ہاں جی تو لہذا آپ نے خدر رحمان کے حضور میں پناہ مانگا تو یہ ہمیں اس سے شاید سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے اس حایت سے واضح ہوا کہ انتہائی پریشان کن لمحات میں فریاد رسی اور پناہ دینے والا بھی اللہ رحمان ہی ہے تو یہ حضرت مریم جو ہے یقینا اللہ کی جو ہے مقرب بندوں میں سے آپ سے پھر اس کرتے تھے لہذا جو ہے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ کس وقت اللہ کو کن اسما الحسنار کے ذریعے سے پکانا چاہیے پانچویں دیاوت العطاء الدشان الشیدان کا نل الرحمٰن اشیا ہاں جی مریم عائد نمبر 44 ہے سر مریم تاج ابراہیم نے اپنے چاچا سے کہا ہاں جی چونکہ میں آذر کے بارے میں جو باتیں ہیں خوش لوگ عالم اسلام کے مبصرین جو ہے آضرحت ابراہیم کو باب مانتے ہیں لیکن بہت سے عالبیت کی جو علمٰ علیہ السلام سے جو رواج تھے ان میں تو بے لتوا جو ہے اظہر جو ہے حضرت ابراہیم کا چاچا تھا لیکن آپ نے ان کو پل پلا بڑھا تھا ضرور ہاں جی چاچا جی آپ ان کو باپ کہہ کے پکارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آپ کے جو ہے پیدائش سے پہلے ہی بہت ہو چکے تھے تو اس وجہ سے جو ہے آپ نے آنکھ کھولا تو یہی چاچا ہے یہی باپ کی سرجمین آپ ان کو یہ آبادی پلس عربی زبان میں اب ان کا لفظ چاچا اور باپ دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے مشترکہ لفظ ہے لہذا اور جو ہے ہرسنت و جماعت کے بھی جو ہے بہت سے مفاثرین نے ان میں سال ڈری میں میرے نظر سے گرائے گزارت تفصیری ضیاء القرآن جو ہے پیر اے کرم شاہ کے تفسیر میں بھی انہوں نے اور بھی علماء سے نقل کیا آر سنت کے کی مفاثرین سے کہ آبا سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا باپ مرانی یہاں چاچا کے معنی میں کیونکہ چاچا بہت پرست تھا اور بت تھا تو آپ نے کہا جو ہے یہ آبت اللہ تعبود شیطان میرے چاچا آپ شیطان کی عبادت نہ کریں ان شیطان الخان بے شک شیطان رحمان کا نا ہے چاچا چاچا شیطان کی عبادت نہ کروں بے شک شیطان رحمان کا بڑا نا ہے تو اس شاید میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے رحمان کے نام سے اس میں اللہ کی جگہ پر رحمان آیا ہے ہاں جی رحمٰن آیا اس سے معلوم کی بڑی عظمتیں اللہ کے حضور میں جہاں اس میں اللہ جل جلال ال کے لفظان چوکھے کو رحمٰن آیا اس حایت سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ رحمان کی طرف سے اس کے صالح بندوں پر ہونے والی ہے رحمتوں سے شیطان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس لیے وہ نافرمانی کہتے ہیں ماں جی اس حاطے جو ہے لابِ شیط ان نے شیطان کا نل الرحمان آسیا شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ناشقرائے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر رحمتیں فرماتے ہیں تو شیطان کو ایک نہ سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بندے مومن نجات کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر کامیابی کی طرف جاتے ہوئے جو اگر خدے سے قریب سے قریب تر ہوتے ہوئے دیکھ کر شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو پیٹ میں درخت ہوتی ہیں اس لیے ہاں جی وہ اس بندے کو گمراہ کرنے پہ تولا رہتا ہے تو اس آیت سے بھی جو ہے یہی معلوم ہو چوتھی جو ہے پانچویں چھٹی آیا جو ہے جنات و ادن نلتِ وعد الرحمٰن و اعبع یہ بھی مریم عد نمبر اکسٹھ ہے ہاں جی جنات و ادن نل لتِ وعد و اعباد وہ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا رحمان نے غیب میں اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے یعنی مومن بندے اللہ کے سچے بندے اس جنت میں ہوں گے ان باغات میں ہوں گے جو جنات و ادن جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ جس کا وعد الرحمان خدا رحمان نے اپنے مومن بندوں کے لیے ہاں جی ایمان اور عمل صالح کے والے بندوں کے لیے وعدہ فرمایا وعدہ اپنے مومن بندوں کے لیے بالغیب غیب میں ہاں کیونکہ خدا بھی غیب ہے جنت بھی غیب ہے اس وجہ سے جو ہے خدا جو ہے اس جنت کا جو غیب میں ہے ابھی ہمارے نظر میں نہیں ہے اللہ غیب میں ہے ہاں جی ہماری ہوا اس کو درخت نہیں کرتے ہاں اس کو نشانیوں سے ضرور درک کرتے ہیں آیات سے ضرور درخت ہیں یعنی جنت بھی اللہ کے مومن بندوں کے لیے خدائے رحمان کے رحمت سے ہی مل سکتی ہے اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو نہ انسان مومن بن سکتا ہے نہ جنت میں داخل ہونے کے لائق بن سکتی ہے عیسائیت سے بھی یہ شامل میں آتی ہے ہاں جی جنت و عدل نلت وہ ہمیشہ رہنے والی باغات جنت جس کا خدر رحمان نے اپنے مومن بندوں سے جو ہے آپ نے وعدہ فرمایا غیب میں ہاں جی غیب میں جو ہے تو اس سے معلوم ہوا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت بند مومن کو دوسرے الفاظ میں دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی اور اخروی حقیقی جو کہ حقیق کامیابی ہے وہ خدا رحمان ہی کے برکر لطف و کرم سے اس کے رحمت سے اس کے فضل سے اس کے احسان سے ممکن ہے ساتویں آیت جو یوم المتقین شرالمطین الرحمٰن وفدہ سورہ مریم آیت نمبر پچاسی ہے اس مبارک آدمی بھی رحمان کا ربص ہے یوم الدین ان قیامت کے دن نہ المتقین المطین اللہ رحمان ہم کو خد رحمان کے حضور میں اکٹھا کریں گے ہاں جی جو وفدہ وفد, یعنی وفد کے سر میں گروہ گروہ کے سرب میں یعنی قیامت کے دن ہم پرہزگاروں کو خدر رحمان کے حضور میں عزت و تقریم کے ساتھ گروہ گروہ کی صورت میں اکٹھا کریں گے وف کے معنی یہ ہے کہ بھائی عزت و تقریم کے ساتھ ان کو خدۂ رحمان کے حضور میں ان سب کو اکٹھا کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو پھر جنت کا حکم دے گا ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے تو بڑی خوبصورت آیا تھے ہاں جی یہاں پر نا یومنا شرالمۃقین اللّہ نے فرمایا الرحمٰن فرمایا تو اس میں ایک نقطہ ہے کہ رحمد رحمان اللہ جو رحمان ہے الحم الرحمین ہے سب زیادہ رحم کرنے والا ہے اسی کے رحمت سے ہی بندہ جو ہے متقی بن سکتے ہیں اسی کے رحمت سے ہی قلقِ عمل میں اس کو وہ عزت و تقریم کا مقام ملے گا کہ خدر رحمان کے حضور میں ان کو ایک وقت کے سرد میں عزت و تقریم کے ساتھ گروہ گروہ کی سمجھ کے حضور میں حاضر کیا جائے گا اور وہ اللہ کیا کیا نعمتوں سے نوازیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تو اس آیت سے واضح ہو رہی ہے کہ جنت جنت بھی جو ہے رحمان کے فضل و رحمت سے ہی ملتی ہے جنت بھی اور قیامت میں تمام متقین خدا رحمان کے حضور میں ہی حاضر ہوں گے اور اس کی بے نہایت رحمتوں سے فیضاب ہوں گے قل قیامت میں اسی طرح شاید ہے ہاں جی بے مومن اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت میں جو ہے الف اللہ کے دوسرے سارے شفیع تعمبیا علیہ السلام پیار نوی میں شفاعت فرمائیں گے جتنے بھی شبہات کرنے والے ان سے ان سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ خود شفاعت فرمانے فرمائیں میں آتا ہے اللہ کی شفاعت سے سب سے زیادہ لوگ بخشے جائیں گے کیونکہ وہ اور ہمارا راہمین ہیں ہاں جی وہ بے نہایت رحمتوں والا ہے تو یقیناً اس کے رحمت سے زیادہ جنت میں جائیں گے تو باقی جو ہے دو, دو تین آیت اور ہیں وہ انشاءاللہ کل کے درست میں کیونکہ اس میں سارے آیات نہیں آ رہے تو انشاءاللہ کل کے درس میں باقی آیت پہ توجہ دے دوں گا